رب العالمين والسلام سجد اما بعد من بسم الرحمٰن رحیم افلاۃ وسلام علیہ اللہ علیحب کیا والسلام اللہ افلاۃ وسلام علیہ نبی اللہ ولاحاب قیا نور اللہ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدری چینل کے ناظرین سلسلہ علم کی کہکشا لیے ایک نئے موضوع کے ساتھ حاضر ہیں اور آج کا ہمارا موضوع ہے اسلام میں مساجد کی اہمیت بڑا ہی خوبصورت موضوع ہے ان شاء اللہ ہم اپنے اس موضوع پر مبلک دعوت اسلامی حضرت مولانا محمد مفتی شفیق اتاری المدنی سے مدنی پھول حاصل کریں گے مساجد کی کیا اہمیت ہے اسلام میں مساجد کو کس نظر سے دیکھا جاتا ہے کیا اہمیت دی جاتی ہے انشاءاللہ اللہ اس پر آج تفصیل سے گفتگو کرنی ہے پیارے آکا مدینے والے مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر درود پاک پڑھنے کی فضیلت سنتے ہیں ام المؤمنین حضرت سید عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ رضی اللہ تعالی انہا فرماتی ہیں کہ پیارے آقا مدینے والے مصطفی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جسے یہ پسند ہو کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں پیش ہوتے وقت اللہ تبارک و تعالیٰ اس سے راضی ہو تو اسے چاہیے کہ مجھ پر کثرت سے درود پڑھے میرے میٹھے اور پیارے اسلامی بھائیوں مدنی چینل کے ناظرین ہم سب کی یہ چاہت ہوتی ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہم سے راضی ہو جائے تو اب پیارے آکا علیہ اللہۃ وسلام نے بڑا ہی پیارا وظیفہ اور عمل بھی بتا دیا ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ کسرت کے ساتھ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پر درود پڑھا کریں آئیے محبت کے ساتھ ایک بار درود پڑھتے ہیں حبیب صلی اللہ تعالی علام محمد صلی اللہ علیہ وسلم مسجد کی اہمیت زمین کا وہ ٹکڑا جو عام جگہ ہو لیکن جب اسے مسجد کا درجہ قرار دیا جاتا ہے تو وہ اہمیت کا حامل ہو جایا کرتا ہے وہ بڑا ہی مقدس مقام ہو جایا کرتا ہے اور ہمارے بزرگان سے کتنی محبت رکھا کرتے تھے حضرت سیدنا محمد بن منقدر رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت سیدنا زیاد بن ابو زیاد رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کو دیکھا وہ مسجد میں بیٹھے اس طرح اپنے نفس سے مخاطب تھے اور وہ فرما رہے تھے کہ بیٹھ جا تو کہاں جانا چاہتا ہے کیوں جانا چاہتا ہے کیا مسجد سے بھی کوئی بہتر جگہ دنیا میں اور کوئی ہے دیکھ تو صحیح یہاں رحمتوں اور برکتوں کا کیسا نزول ہو رہا ہے کیسی بارش ہو رہی ہے جبکہ تو چاہتا ہے کہ باہر جا کر کبھی کسی کے گھر کو دیکھے کبھی کسی کے گھر کو دیکھے ہمیں بھی مسجد سے محبت کرنی چاہیے مسجدوں کا ادب کرنا چاہیے سب سے پہلے مسجدوں سے محبت کرنے کے لیے مسجدوں کا ادب کرنے کے لیے چلتے ہیں مفتی صاحب کی جانب بڑھتے ہیں اور سمجھتے ہیں کہ اسلام میں مسجد کی کیا اہمیت ہے اور مسجد کو اللہ تبارک و تعالیٰ کا گھر بھی کہا جاتا ہے مفتی صاحب سب سے پہلے تو آپ کو سلسلے میں مرحبا کہتے ہیں خوش آمدید کہتے ہیں سب سے پہلا میرا سوال آپ سے یہ ہے کہ مسجد کو اللہ تبارک و تعالیٰ کا گھر کیوں کہا جاتا ہے اور اسلام میں شریعت مطالعہ میں مسجد کو کیا اہمیت دی جاتی ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم مساجد کو اللہ تبارک و تعالیٰ کا گھر کہا جاتا ہے بیت اللہ کہا جاتا ہے اللہ تبارک و تعالی کی ذات وہ مکان سے وہ سم سے یہ سب چیزوں سے پاک ہے اللہ کا گھر کہنے سے مراد یہ ہوتا ہے کہ مسجدیں بطور خاص زمین کا وہ حصہ ہے جس کو افراد انسان اپنی ملکیت سے خارج کر کے محض اللہ کی عبادت کے لیے اس کو وقفی سبیرلا کرتے ہیں ویسے تو سارے تمام زمین اور آسمان اللہ تبارک و وطالعہ کی بالکل سب چیزوں کا مالک و مختار وہی ہے اللہ لیکن دنیا کے اندر ان چیزوں کی جو نسبت لوگوں کی طرف ہے کہ یہ فلاں کی زمین ہے یہ فلاں کی بلڈنگ ہے یہ فلاں کی عمارت ہے صحیح تو اسی زمین کو اسی ٹکڑے کو اسی حصے کو وہ کسی فرد کی خاص اپنی ملکیت ہے جسے وہ اپنی ملکیت سے خارج کر کے وقفی اللہ کرتا ہے اور اللہ کے لیے اللہ کا گھر بنا دیتا ہے سبحان اللہ مسجد یعنی سجدہ کرنے کی جگہ نماز پڑھنے کی جگہ عبادت کرنے کی جگہ تو اس وجہ سے بطور خاص اس جگہ کو زمین کے اس حصے کو بیت اللہ اللہ کا گھر کہا جاتا ہے صحیح. تمام مسجدیں اللہ کا گھر ہیں صحیح. لیکن صحیح. مسجد الحرام شریف بطور خاص بیت اللہ کہلاتی ہیں کیونکہ وہاں کعبہ معظمہ بھی وا, ہے وا, وا, وا, وا. وہاں خانہ کعبہ بھی موجود صحیح. ہے صحیح. تو اس وجہ سے اسے بطور خاص بیت اللہ کہا جاتا ہے صحیح. لیکن تمام مساجد کو بھی بیت اللہ یعنی اللہ کا گھر بالعموم جو ہے وہ کہا ہی جاتا ہے تو مراد اس سے یہ ہوتا ہے کہ اس سے اب آدمی اپنے بنیادی مقاصد یعنی کسی جگہ کو استعمال کرنا وہاں رہس بنانا رہس اختیار کرنا اس طرح کے تمام اپنے مشاغل وہ وہاں سے منقطع کرتا ہوا ختم کرتا ہوا اس مسجد کو عبادت کے لیے ایک مختص مکان اور جگہ بنا دیا صحیح جاتا ہے صحیح عبادت کرنے کے لیے یہ جگہ تیار کی گئی یعنی مسجدیں ان کو یہ بہت مقام اور فضیلتیں حاصل دین اسلام میں اللہ تبارک و تعالی نے قرآن مجید فرقان حمید میں بھی مساجد کا ذکر فرمایا انما یامر مساجد اللہ من عامن اب والیوم آخر کہ اللہ کے گھر کو کون آباد کرتے ہیں با با با. وہ اللہ تبارک و تعالی پر اور آخرت کے دن پر ایمان رکھتے ہیں وہ اللہ تعالیٰ کے گھر کو آباد کرتے ہیں صحیح. اللہ تعالیٰ کے گھر کو تعمیر کرتے ہیں بناتے ہیں صحیح. تو قرآن مجید فرقان حمید میں مساجد کا اس طریقے سے آباد کرنے کا بھی ذکر ہے اور اس سے بڑا ظالم کون ہے جو مسجدوں میں اللہ کا ذکر کرنے سے جو ہے وہ مانے ہو جائے صحیح. تو مسجدیں آباد کرنے کی فضیلت اور مسجدوں کو ویران کرنے کی مذمت بیان کی گئی قرآن صحیح. مجید فرقان حمید میں صحیح ان مسجدوں کو یہ اسلام کے وہ کلائیں ہیں اور وہ مضبوط کلیں ہیں جن کے اندر مسلمانوں کو اپنی پناہ لینے کی ترغیب بطور خاص ارشاد فرمائی گئی ہیں صحیح شیطان سے بچنے کے لیے جو ذریعہ اختیار کیا جائے تو وہ مساجد کہا گیا ہے کہ وہ مساجد کو ایسا تھام لیں مساجد کے ساتھ اپنا ایسا دل لگا لیں ایسا کنیکشن جوڑ لیں آدمی شیطان کے شر سے اور شیطان کے دیگر فریب سے جو ہے وہ بچا رہے بچا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس آدمی کے لیے بطور خاص یہ بشارت اور فضیلت ارشاد فرمائی ہے کہ جس آدمی کا دل مسجد میں لگا رہتا ہے قیامت کے دن ارشاد فرمایا کہ کسی چیز کا کوئی اللہ کے عرش کے سایہ کے علاوہ کوئی اور سایہ نہیں ہوگا اللہ لیکن اس دن کچھ چند سے خوش نصیب ہوں گے جن کو اللہ کے عرش کا سایہ نصیب ہوگا اور ان خوش نصیبوں میں سے ایک وہ شخص بیان کیا ہے کہ جس آدمی کا دل اللہ کے گھر مسجد میں لگا رہتا رہے یعنی اللہ اس کا دل مسجد کے اندر لگا رہے وہ آدمی بظاہر بھلے نماز پڑھ کر اپنے کام کاج کے لیے بھی جاتا ہے تو مسجد میں دل اس کا لگنا طلب مقصود اس کا یہ ہے کہ وہ آدمی مسجد سے کسی طرح غافل نہیں ہوتا ہے وہ مسجد میں آتا بھی ہے مسجد میں بھی اس کا دل لگتا ہے اگر کسی کام کاج اور اپنی ضروریات زندگی کی وجہ سے وہ باہر بھی جاتا ہے لیکن دل اس کا اٹیچ ہے مسجد کے ساتھ با وہ با کچھ با با با یوں با کہ ایک نماز پڑھ کے گیا ہے دوسری با نماز با با کا انتظار دل با با میں رکھ کے گیا ہے با با با اس کو پتا ہے کہ ابھی مجھے صدا آئے گی میں پھر مسجد کی طرح جاؤں گا صحان پھر صحان وہ اگر جاتا ہے کسی کام کاج میں لیکن دلی طور پر وہ گویا کے مسجد کے اندر حاضر ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ جنت کی کیاریوں کے قریب سے گزرو تو چر لیا اچھا گیا آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں وہ کیا ہیں تو ارشاد فرمایا وہ جنت کی کیاریاں باغات وہ مسجدیں ہی تو ہیں اور چرنا یہ ہے کہ اس میں کوئی اللہ کا ذکر کر لیا تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے ذکر کے لیے عبادت کے لیے یہ جگہیں قائم ہیں اور مسلمانوں کو ان جگہوں کی عزت احترام حرمت آداب اور ان سب چیزوں کا خیال رکھتے ہوئے اپنے دلوں کو مسجدوں میں لگانے کی کوشش کرنی چاہیے بزرگ فرماتے ہیں کہ مومن کی تو مثال ہی ایسی ہے کہ وہ مسجد کے اندر آئے تو ایسا ہے جیسا مچھلی پانی दुण کے اندر سکون سے رہے مومن کی مثال ایسی ہی ہونی چاہیے یعنی اگر آدمی مسجد میں آئے اور اس کو سکون نہ ملے اس کو چین نہ ملے اس کو اطمینان حاصل نہ ہو اپنے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں توبہ استغفار کرنی چاہیے آپ اس در پہ آ گئے اس گھر کے اندر آ جہاں تو بے چینوں بے چین دلوں کو بھی چین مل جاتا ہے جہاں ایسے لوگ جو بے سکون آتے ہیں تو وہ سکون پا جاتے ہیں جہاں ایسے لوگ جو پریشان حال آتے ہیں تو ان کو بھی قرار آ جاتا ہے سکون مل جاتا ہے, ہے آپ کو اس جگہ پہ بھی اگر اطمینان کل بحاصل نہیں آ رہا تو پھر اللہ سے معافی مانگنی چاہیے استغفار کرتے ہوئے یہ نہ کہیں کہ میرا دل نہیں لگ رہا میں چھوڑ جاؤں نہیں اسی در پہ رہنا ہے آنا بار بار اسی جگہ ہے اور اسی میں اپنے دل لگانے کی کوشش کریں سبحان اللہ کے ناظرین ہمیں غور کر لینا چاہیے کہ آیا مسجد میں جانے کے بعد ہمارا دل وہاں پر اطمینان محسوس کرتا ہے سکون قلبی ہمیں نصیب ہوتی ہے یا ہمارا دل مسجد میں جا کر بے قرار ہوتا ہے ہمیں باہر نکلنے کی جلدی ہوتی ہے بسا اوقات دیکھا جاتا ہے کہ انسان بالکل جماعت کے اینڈ وقت پر پہنچتے ہیں اور سب سے پہلے جیسے ہی سلام پھرتا ہے نکلنے کی جلدی ہوتی ہے غور کر لینا چاہیے کہ ہمارا دل اگر مسجد میں نہیں لگ رہا تو اس کی وجہ کیا ہے ہمیں کون سی ہماری زندگی میں ایسی خطائیں ہو رہی ہیں کہ جس کی وجہ سے ہمیں جو ہے وہ مسجد میں قرار نہیں آ رہا مفت میں آپ سے ایک اور سوال کرنا چاہوں گا ابھی آپ نے گفتگو میں فرمایا کہ قرآن میں مسجد کو آباد کرنے کا کہا گیا مسجد کو آباد کرنے سے کیا مراد ہے دیکھیں مسجدوں کو آباد کرنا اس کے بارے میں مین مسجدوں کا جو مقصد ہے جی وہ تو یہی ہے کہ مسجدیں بنی ہیں اس میں عبادت کی جائے صحیح مسجد کے اندر نماز پڑھی جائے صحیح اب آباد اس کا مفہوم بڑا وسیع مفہوم ہے جی کہ مسجدوں کو آباد کرنا کیا کہلاتا ہے جی ایک حدیث مبارک ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ارشاد فرمایا بے شک اللہ کے گھروں کو آباد کرنے والے ہی اللہ والے ہیں اللہ کے والے ہی اللہ, والے ہیں اللہ کے گھروں کو آباد کرنے والے ہی اللہ والے ہیں دوسری حدیث میں ارشاد فرمایا جو مسجد سے محبت کرتا ہے اللہ اسے اپنا محبوب بنا لیتا ہے سبحان اللہ اللہ اسے اپنا محبوب بنا لے واہ تو مسجدوں کو آباد کرنا اس میں آبادی کا یہ مفہوم بڑا وسیع وسیم صحیح, صحیح اس میں بطور خاص یہ چیزیں ایک تو سب سے پہلا کام مسجد کو بنانا صحیح جب پہلا کام ایک آدمی پر کہ یعنی بستی ہے علاقہ ہے کوئی بھی جگہ یعنی مسلمانوں کی اول ترین کوشش یہ ہونی چاہیے کہ وہ کوشش کر کے لوگوں کو نماز پڑھنے کی جگہ تو مہیا کریں صحیح اب اسی وجہ سے ہم عادی سے طیبہ کی طرف جاتے ہیں تو مسجد بنانے پہ بہت ترغیبات ہیں بہت فضیلتیں اس کے بیان فرمائی مسجد بناتا ہے اللہ اس کے لیے جنت میں گھر بناتا ہے اللہ، تو صحیح اتنی بڑی فضیلتیں شاد فرمائی صحیح صحیح تو پہلا کام مسجد کے آبادی کے لیے پہلا کام تو مسجد ہو صحیح مسجد بنائی جائے اگر مسجد نہیں ہے تو اس کے لیے کوشش کریں ٹھیک اس کے لیے اہتمام کریں ایسا اور خود کوشش کر کے وہاں پہ مسجد کا قیام ہو اور یہ ایسا صدقہ جاریہ ہے کہ یعنی مسلمانوں کی عبادت گاہ ہے سل اور یہی وہ ایک جگہ ہے جس جگہ پہ تمام اہل محلہ کو جمع ہونا ہے بل تو آنا ہی آنا آتے ہی ہیں جی اور اگر عام دنوں میں نہیں آتے مخصوص ایام تو پھر بھی آتے ہی ہیں تو اس میں تو رجوع کرتے ہی ہیں اس جگہ پر لیکن جہاں نماز پڑھنے کے لیے کوئی جگہ نہ ہو تو یہ بہت بڑی ہے ایک طرح کی محرومی والی بات ہے تو کوشش کرنی چاہیے کہ جیسے جیسے آبادیاں بڑھ رہی ہیں اسی طرح محلے کے محلے بڑھ رہے ہیں بڑی بڑی آگے جو ہے وہ بلڈنگوں کا قیام ہو رہا ہے لیکن ساتھ ساتھ مسجدوں کی طرف بھی ہمارا رجحان رہنا چاہیے مسجد کا اہتمام ہونا چاہیے صحیح صحیح اللہ کی رحمت سے جان کر خوشی ہوگی ہمارے مدنی چینل کے ناظرین کو بھی جہاں دعوت اسلامی دیگر شعبہ جات میں کام کر رہی ہے وہیں اللہ کی رحمت سے دعوت اسلامی کا ایک بڑا ہی پیارا شعبہ جس کا نام خدام ہے کیونکہ آج ہمارا اسپیشلی اسی موضوع پر سلسلہ تھا اس لیے آج میں نے اپنی مجلس خدام المساجد سے رابطہ کیا اور میں نے ان سے عرض کی کہ مجھے پچھلے ایک سال کا فگر بتایا جائے کہ دعوت اسلامی نے اس ایک سال میں کتنی مسجدیں نئی بنائی ہیں تو آپ کو جان کر خوشی ہوگی کہ ہماری خداب المساجد کے تحت جو ملنے والا فیگر ہے وہ اس سال کا 619 جی ہاں میرے میٹھی اور پیارے اسلامی بھائی مدنی چینل کے ناظرین 619 نئی مساجد اللہ کی رحمت سے دعوت اسلامی نے اس سال قائم کی ہے کتنا پیارا اور خوبصورت سا یہ شعبہ ہمارا ہے آپ سے بھی درخواست ہے ہمارے اس شعبے کے ساتھ وابستہ ہو جائیے کسی بھی ذریعے سے مسجد بنانے میں اپنا حصہ شامل کیجیے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے گھر بنانے والوں میں شامل ہو جائے صاحب آپ آب نے ابھی فرمایا کہ جو اللہ کا گھر بنائے گا اسے اللہ تبارک و تعالیٰ جنت میں محل عطا فرمائے گا کیا بڑی بڑی مساجد بنانا اور بڑی مسجد بنانے سے ہی یہ فضیلت حاصل ہوگی یا اگر کوئی مختصر سی مسجد بنتی ہے چھوٹی مسجد بنتی ہے تو اس کی بھی یہی فضیلت ہے دیکھیں اس کے لیے تو اگرچہ چھوٹی سی مسجد کوئی بناتا ہے اللہ تو اس کو بھی یہ فضیلت حاصل ہوگی یعنی اس کے لیے ضروری نہیں ہے کہ بہت وسیع و عریض بہت بڑی مسجدیں حال بتہ ان چیزوں کا ضرور خیال رکھتے ہوئے مسلمانوں کو کوشش کر کر کہ جس جگہ پہ جتنی ضرورت ہے اتنے اعتبار سے زیادہ سے زیادہ اچھی اور زیادہ سے زیادہ وسیع مساجد کا اہتمام کیا جائے تاکہ آگے جا کر یہ مسلمانوں کے لیے فائدہ مند ہے اور مسلمانوں کے لیے کہ عبادت گاہ ایک بہت وسیع جگہ میسر آئے گی تو یہ فضیلت تو بالکل اگر مختصر ایک کمرے کی بھی مسجد ہو بالفر آپ ایسی جگہ مسجد بنا دیتے ہیں کہ جہاں صرف مسافری نماز پڑھتے ہیں جی. آپ ایسی جگہ مسجد کا انتظام کر دیتے ہیں کہ جہاں کوئی بستی والے نہیں ہیں کچھ اور لوگ نہیں ہیں بس مخصوص طبقہ ہے وہ افراد وہاں آتے ہیں صحیح. تو ان کو نماز پڑھنے کی جگہ مل جائے صحیح. تو یہ, یہ بھی مسجد کے اس فضیلت کے اندر داخل ہو جائے گی تو حالانکہ جو چڑیا کے گھونسلے جتنی بھی مسجد کا آ گیا اتنی بھی کوئی بنائے تو یہ ایک تشویش دی گئی ایک سمجھانے کے لیے کہ اگر چھوٹی سی چھوٹی بھی مسجد ہو گئی تو اس کو بھی اللہ تعالیٰ یہ فضیلت یہ مقام مرتبہ اچھا جنت میں ایک خوبصورت بات اس سے کہ شرح میں یہ بھی پڑی کہ جنت میں تو ہر کسی کو گھر ملنا ہے جنت میں جو جائے گا اس کا گھر تو ہوگا جنت میں اب جو مسجد بنائے گا اس, میں جن... اس کو جنت میں گھر اللہ تعالیٰ تعاف فرمائے گا صحیح تو یہ جو اس کو لیے جنت میں گھر ہے اس گھر کی کیا فضیلت ہوگی اس کے لیے یہ بطور خاص جو سے انعام دیا جا رہا ہے یہ کیا ہوگا صحیح صحیح تو اس کے لیے ارشاد فرمایا گیا کہ جس طرح ہم آپ عام کسی محلے میں رہتے ہیں صحیح صحیح اس محلے کے اندر پورا محلے میں مکانات بنے ہوئے ہیں اس میں بنگلے بنے ہوئے اس میں فلیٹ جو بھی گھر بنے ہوئے صحیح, صحیح, صحیح لیکن اس پورے محلے کی ایک جو نمایاں یا عزت کی نگاہ سے جس کو دیکھا جاتا ہے وہ جگہ مسجد ہوتی ہے ٹھیک ہے تو پورے محلے کی ایک نمایاں جگہ بھی ہے اس کو بطور خاص مسجد کے نام سے یاد کیا جاتا صحیح ہے فرمایا جنت میں تو سب کو گھر ملیں گے صحیح لیکن مسجد بنانے والوں کو اللہ تبارک و تعالی جنت میں اور اعزاز کے ساتھ ایسے گھر عطا اللہ گا سبحان یعنی گھر تو ہر ایک کو ملے گا جنت صحیح صحیح میں لیکن ان کو بطور خاص ایسے ملیں گے اعزازات کے ساتھ کہ یہ ان کو جو ہیں وہ جنہوں نے اللہ کے گھر دنیا کے اندر بنائے ہوئے تو آبادی کا ہم ذکر کر رہے تھے تو پہلی بات مسجد کو بنانا ہی یہ مسجد کی آبادی صحیح اب مسجد کو بنایا تو اس کے ساتھ ساتھ اب بنانے کے اندر تعمیر کرنا مسجد کے دروازے ہیں کھڑکیاں ہیں دیواریں ہیں چھتے ہیں پوری تعمیرات کا سلسلہ ہے صحیح. مسجد کا فرش ڈالنا گیا مسجد کے اندر سکھیں بچانی ہے مسجد کے اندر چٹائیاں بچھانی ہیں مسجد کے اندر کوئی اور مسجد کی جو ضروریات زندگی کے اب آگے آگے یہ معاملات بڑھتے گئے یہ سارے معاملات مسجد کے اندر صحیح. تو یہ سب اس آبادی کے اندر ہر کہ مسجد کا کلر کروا دینا بھی آبادی کے اندر شمار کیا گیا کہ یہ مسجد کو آباد کرنے والی چیز صحیح. صحیح. تو آج کے دور میں جیسے تمام چتر چیزیں ہوں کہ مسجد کے اندر آ, پنکھے لگائے جا رہے ہیں لائٹ کا انتظام کیا جا رہا ہے مسجد کے اندر آنے والے نمازیوں کے لیے وزو کھانے تہارت خانے, خانے کا انتظام کیا جاتا ہے تو یہ سب آبادی تو یہ تو ہے ظاہری آبادیاں کہ جس کی وجہ سے ایک گھر چل سکتا ہے جو اس کی ضروریات کی چیزیں ہیں یہ مہیا کرنا یہ بھی مسجد کی آبادی ہے اور دوسری مسجد کی اصل جو آبادی ہے وہ مسجد کے اندر جا کے نمازیں پڑھنا با با با با مسجد کو نمازیں پڑھ کر آباد کرنا اس کی وجہ یہ ہے کہ جس مقصد کے لیے مسجد بنائی جا رہی ہے وہ مسجد سب سے زیادہ ترجیح وہ کام رکھتا ہے تو وہ عمل ہی کرنا یہ مسجد کو آباد کرنا ہے اور اللہ کی رحمت سے دعوت اسلامی یہ بڑے شاندار انداز سے مسجدوں کو آباد کیا کرتی ہے سنتوں کے مدنی قافلے وہاں پر سفر کیا کرتے ہیں سنتوں بھرے درس ہوا کرتے ہیں وہاں پر مدرس المدینہ بالغان سجائے جاتے ہیں دعوت اسلامی کے ساتھ مل کر کوشش کرنی چاہیے کہ جی ہاں دعوت اسلامی, جی جی اسلامی میں الحمدللہ ظاہری مسجد بھی بنائی جاتی ہے اور مانوی طور پر بھی مسجد वा پہ वा वा वा جو वा انداز ہے کہ مسجد بنائی اور مسجد کو آباد کیسے کرنا ہے تو اس کے بھی طریقے کار بتایا جاتے ہیں اور اس کے اسباب بھی دیے جاتے ہیں کہ یوں مسجد کو آباد بھی کیا جی جائے اللہ کی رحمتہ اللہ اور اگر غور کیا جائے مختص کہ پیارے آقا علیہ سلاۃ والسلام نے جب ہجرت فرمائی جی مکت المکرمہ سے مدینہ منورہ جب تشریف لائے تو کبا سب سے پہلی مسجد جو ہے وہ اسلام کی سب سے پہلی مسجد بھی کہا دل جاتا دل ہے دل اسے مسجد کبا تو پیارے آقا علیہ سلاط والسلام نے وہ مسجد بنائی اور ایسی مسجد بنائی کہ اس کی تعمیرات میں خود حصہ لیا بڑے بڑے پتھر اٹھا کر نبی پاک علیہ سلاۃ السلام اس مسجد میں لگایا کرتے تھے تو یہ پیارے آکا علیہ سلاۃ وسلام کی سیرت میں ملتا ہے اور نبی پاک علیہ اللاۃ والسلام مسجد سے کیسی محبت فرمایا کرتے تھے آئیے بڑھتے ہیں مدنی چینل کے ناظرین کی کال کی طرف ماشاء سلام علیکم ورحمت السلام علیکم و اللہ وبرکاتہ وعلیکم السلام و اللہ وبرکاتہ زیادہ تاریخ کر رہا ہوں مفتی صاحب اسلام میں مساجد کی اہمیت کے حوالے سے آج موزوں ہے تو آپ کی بارگاہ میں عرضی ہے کہ کیا اسلام میں مساجد صرف نماز کی لیے ہے یا اس سے اور بھی برکتیں حاصل کی جا سکتی ہیں اس پر مدنی پھول ارشاد فرمائیے مفتی صاحب مسجد کو جب کہیں سفر میں دیکھیں آتے جاتے دیکھیں تو ہمیں کیا پڑھنا چاہیے اس پر بھی کچھ مدنی پولیس شان فرمائیے اور جب نماز ہو رہی ہو اور کچھ لوگ باہر جیسے دکان والے ہیں یا اگر ان کو علم ہو کہ اس وقت جماعت کھڑی ہے تو وہ اپنی آوازیں جو ہیں کوئی چیز بیچنے کے حوالے سے ہے یا ویسی کوئی ایسا معاملہ ہے شور کا تو ہمیں اس وقت کیا عمل کرنا چاہیے اس پر مدنی پولیس شان فرما دیجئے بہت شکریہ آپ کا کال کرنا شہزاد بھائی اللہ کریم آپ کو خوش رکھے ایک ہی کال میں تین سوالات آ چکے ہیں تفصیل اس کا اگر جواب دے دیں جی کیا سوال کیا ہے کیا پڑھنا چاہیے جو. نماز ہو رہی ہو تو پھر کیا کرنا چاہیے مسجد کے اندر بقا نماز ہو رہی ہے با, باہر بہت با, بڑے بڑے کام ہو رہے, رہے سوال ان کا بھی کچھ اور تھا جی جی تو مساجد کو آباد کرنے کے حوالے سے جی دیکھیں یہ بہت بڑے ادب و احترام کے حوالے سے انہوں نے شہداد بھائی نے جس بات کی طرف توجہ دلائی جی یہ واقعی یہ ایسا معاملہ ہے کہ ہم جب مسجدوں کے قریب سے گزریں جی اور بطور خاص وہ کہ جن کا پتہ ہے کہ ابھی مسجد میں نماز کا وقت ہو چکا ہے صحیح اور مسجد کے اندر نماز ہو رہی ہے صحیح, صحیح تو مسجد کو تو شور و غل سے بچانا یہ ضروری ہے کہ مسجد کے اندر شور و گل نہ کیا جائے مسجد کے اندر کسی طرح کے شور شرابے اور معاملات نہ کیے جائیں صحیح لیکن اس کے ساتھ ساتھ جو مسجد کے باہر ہیں جی وہ اگر چاہے کوئی ایسی بلند آواز آواز سے کوئی چیز بجانا چلانا یا گاڑیوں کے ہارن بجانا جی یا جی آوازیں زور زور سے لگانا جس سے نمازیوں کے نماز کے اندر تشویش پڑے جی اور ان کو پریشانی ہو جائے جی تو یہ بالکل ایک اچھا عمل نہیں ہے بلکہ ان کو تو خود چاہیے کہ ایسے وقت میں اپنے کام کاج کو چھوڑ کر مسجد کی طرف جی روانہ ہو کیونکہ مسجد بنانے کا مقصد ہی یہی ہے اچھا جی مز... پرانے بزرگوں کے بارے میں امام غزالی رحمت اللہ تعالی علیہ آپ نے یہ بات ارشاد فرمائی کہ اگر مسجد کے اندر ازان ہوتی اور اس آزان کے وقت جیسے ہی صدا موزے لگاتا مسجد کی طرف بلانے کی نماز کے لیے بلانے کے لیے تو اگر کوئی لوہار ہوتا جس کے ہاتھ میں اتھوڑا ہے وہ لوہے پر مار رہا ہے جی تو وہ اگر اٹھائے ہوئے اتوڑا رکھا ہوا जी اور जी ادھر سے آواز آئی تو اس نے وہیں چھوڑ دینا وہ اس... چوٹ نہیں لگاتا وہ ضرب نہیں لگاتا تھا یہ انداز اگر کسی کے بارے میں یہ کہا کہ اگر کوئی جوتے سلائی کرنے والا جی وہ اس سوئی کو چمڑے کے اندر داخل کرتا اور اس کو آواز آ جاتی تو وہ یہ پسند نہ کرتا کہ میں اس کو آگے طرف سے سوئی کو کھینچ لیا جائے بلکہ وہ وہی اس کو چھوڑ کر اپنے کام کاج کو چھوڑ کر کی طرف ہوتے تو ایک مسلمانوں کا یہ بھی انداز رہا ہے یہ ہمارے بزرگوں کا ہمارے اسلاف کا اچھا یہ ان, چیز ان لوگوں کی بات بیان کی جا رہی ہے کہ جو بطور خاص کام کاج کے اندر مشغول ہیں جو بطور خاص ان چیزوں کے اندر مشغول بھی ہیں کام کاج بھی کر رہے ہیں آج بہت سے لوگ یہی شکایت کرتے ہیں یا بات کرتے ہیں کہ ہم کس طریقے سے نماز کی طرف آئیں ہمیں بعض اوقات اپنے کام کاج کے معاملات ہیں دکان کے ہیں اپنے گھر کے اندر ہم کے میں مشغول کبھی کا فنا کام میں تو یہ کام دنیا داری سے سب چلتے ہی رہنے ہیں اور صحیح. ان کو تو اپنے وقت پر سب معاملات ہوتے ہی رہتے ہیں صحیح. لیکن نماز کے لیے ان سلاطہ کانت المکمنی کتاب موکو تھا یہ وقت باندھا ایک فرض ہے مم. اور بطور خاص رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز کو جماعت کے ساتھ پڑھنے کی ترغیبات عطا فرمائی ہیں اور وہ جو جماعت کو تر کرتے ہیں جی بلا ازر شرعی مسجد کی جماعت کو تر کرنا جی یہ ناجائز اور گناہ کا کام ہے جن پر مسجد کی جماعت واجب بنتی ہے جو قادر ہیں جی اب بغیر کسی ازر شرح کو اس جماعت سے پیچھے رہ جانا تر کر دینا اس کو یہ گناہ گار ہوتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے بہت ناراضگی کا اظہار فرمایا ہے ایک انصاری صحابی تھے وہ بہت دور سے آتے تھے مسجد کے لیے ان سے کہا گیا کوئی سواری لے لو جی تو انہوں نے کہا نہیں میں سواری نہیں لیتا وجہ پوچھی گی ریزن پوچھا گیا تو کہا اس لیے کہ میں زیادہ قدم چل کر مسجد کی طرف वा چل वा वा वा یعنی نیت آپ دیکھیے جی تو تاکہ میرے یہ اٹھے ہوئے قدم بھی لکھے جائیں کہ یہ میرے قدم اللہ کے گھر کی طرف گئے ہیں تو اس بات پر ارشاد فرمایا گیا نبی کریم صلی اللہ علیہ, اللہ علیہ وسلم نے انہیں فرمایا کہ ان کے لیے یہ لکھ دیا گیا قرآن مجید میں اللہ تعالی نے ارشاد فرمایا نقتبو میں قدم و کہ ہم لکھتے ہیں ان کو جو وہ نشان آگے جو ہے وہ پہنچاتے ہیں تو یہ بات یہ آئی مبارکہ کے بارے میں بیان فرمایا گیا کہ بطور خاص وہ لوگ جن کو اس بات پر زیادہ بشارت عطا فرمائے گی کہ تمہارے یہ مسجدوں کی طرف اٹھے ہوئے قدم بھی وہ ہیں کہ یہ بھی لکھے جاتے سبحان ہیں اللہ، سبحان تو اللہ یہ کتنی فضیلت والے معاملے ہیں باقی انہوں نے ایک بات یہ کی کہ مسجد کے اندر صحیح صحیح صحیح صحیح کچھ نماز کے علاوہ کچھ معاملات ہیں تو مسجدیں نماز کے لیے ہیں جی نماز سے منا یعنی جی مسجد جو ہے وہ بنائی جاتی ہیں اللہ کے ذکر کے لیے اللہ کے ذکر کے لیے اللہ کی یاد کے لیے عبادت کے لیے یہ مساجد کے اہتمام میں مساجد ان کے لیے بنائی جاتی تو جب مساجد کے اندر یہ معاملات اب وہ عبادت وہ ذکر اللہ قرآن پاک کی تلاوت اسی طرح نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی اگرچہ ناتچری پڑی جا رہی ہے کی پر پڑا جا رہا ہے مساجد کے دلوقتي دلوقتي اندر علم دین کے حلقے لگے ہوئے مساجد کے اندر بزرگہ دین کا تذکرہ ہو رہا ہے مساجد کے اندر صالحین کا تذکرہ ہو رہا ہے را. را. قرآن را. پاک را. میں انعام یافتہ لوگوں کو بیان فرمایا ہے ہمبیاں ہیں صدیقین ہیں شہداء ہیں صالحین ہیں تو ان انعام یافتہ لوگوں کو ہی اگر مسجدوں میں تذکرے ہو رہے ہیں تو یہ بھی سارے کے سارے ذکر اللہ میں شامل ہوتے ہیں اس اعتبار سے یعنی اس اعتبار سے نبی کریم علیہ الصلاۃ وسلام یعنی ہار وہ ذکر جو اللہ کی طرف لے جانے والا ہے صحیح. تو یہ صالحین کا تذکرہ کیوں کیا جاتا ہے کہ وہ اللہ کے نیک بندے ہیں صحیح. اور ان کے تذکرے کرنے کی ہمیں ترغیبات ارشاد فرمائی گئی ہیں ان کے نیک اعمال سن کر پڑھ کر ہم اس پر عمل کرنے کی کوشش کریں گے تو یہ سارے کام مسجد کے اندر اپنے اپنے تقاضوں اور اپنے اپنے احکامات کے ساتھ بجا لانا بالکل درست ہے اس میں کوئی کسی طرح کی ممانت والی بات بڑی تفصیل سے آپ نے جواب دیا ایک اور سائل کا سوال یہ تھا کہ کیا مسجد کو دیکھ کر کچھ پڑھنا بھی چاہیے یا کیا اللہ کی حمد بیان کرنی چاہیے اللہ کے اور مسجدیں بنانی بھی ایسی چاہیے جیسا ہم دنیا میں اپنے لیے پسند کرتے ہیں اپنے لیے کارنر uh, پلاٹ چاہیے ہوتا ہے اپنے لیے جناب بڑا ہی خوبصورت فرش بھی چاہیے ہوتا ہے معاملات بھی اچھے چاہیے ہوتے ہیں تو مسجد بھی جب بنائیں اللہ توفیق دے تو ضرور بنانی چاہیے بلکہ دعوت اسلامی کے جسے میں نے آپ کو ارض کیا کہ 619 مساجد دعوت اسلامی کے تحت اس سال بنائی گئی اور اللہ کی رحمت سے دعوت اسلامی کس انداز کے ساتھ مسجدوں کو آباد کیا کرتی ہے یہ بھی بیان کیا گیا کوشش کرنی چاہیے کہ دعوت اسلامی کے ساتھ مل کر ایک مسجد تو ضرور بنانی چاہیے بڑھتے ہیں ایک اور کال کی طرف ہند کے شہر جبل سے دلشاد اباری ہو رہا ہوں ماشاءاللہ یوسف بھائی آپ کا سلسلہ علم کی کہکشا بڑا ہی پیارا سلسلہ ہے میرا وفتی صاحب کی بارگاہ میں یہ سوال تھا کہ اعلیٰ حضر رحمت اللہ تعالی تعالیٰ کو مسجد سے کیسی محبت تھی اور مسجد جانے کا انداز آپ کا کیسا تھا برائے کرم جواب ارشاد فرما دی جی. بہت بہت شکریہ دلشاد بھائی انشاءاللہ مفتاف کی طرف بڑھتے ہیں جواب لینے کے لیے جی مست اعلی حضرت امام علیہ سنت الشاہ امام احمد رضا خان علیہ رحمت الرحمان آپ کو مساجد سے کتنا لگاؤ تھا اور مسجد کی حاضری آپ کو کتنی محبوب ترین تھی جی یہاں تک بیان کیا گیا کہ جب اعلی حضرت علیہ رحمٰ علیل ہوئے جی آپ بیماری کی حالت میں تھے جی تو پھر بھی آپ یہ فرماتے کہ مجھے مسجد میں ہی جا کے نماز کو ادا کرنا ہے واہ اور مسجد میں نماز کے لیے بعض اوقات یہ بھی کیفیت ہوتی کہ آپ کو کرسی پر بٹھا کر اور چاروں طرف سے لوگ پکڑے ہوئے اور یوں آپ کو مسجد میں اس, اس, مطلب اس کے باوجود بھی آپ کو یہ انداز مسجد آئے میں آئے محبوب آئے ترین مسجد میں پسندیدہ مسجد میں رہنا مسجد میں عبادات کو بچا لانا مسجد میں اعلیٰ حضرت علیہ رحمہ کا رمضان المبارک میں احتکاب کرنا واح یہ سب معاملات ایک مرتبہ مسجد کے اندر ہی موجود تھے تو ایک نواب صاحب تھے جن کو نواب کہا جاتا یعنی ان کا ایک اپنا مرتبہ تھا تو وہ مسجد کے اندر آئے اور انہوں نے مسجد کے اندر آ کر لاٹھی اپنی چھڑی جو تھی وہ ڈال دی پھینک دی اب جیسے آدمی کڑے کڑے اپنی لاٹھی کو پھینک دیتا ہے تو ایک آواز پیدا ہوتی تو جب آواز پیدا ہوئی تو آپ رحمت اللہ کی تعالی علیہ آپ نے ان کو ارشاد فرمایا نواب صاحب کو ان کی نواب صاحب کی اس نوابی کو نہیں دیکھا है है है لیکن یہاں مسجد کا چونکہ معاملہ تھا تو آپ نے ارشاد فرمایا کہ مسجد کے اندر زور سے قدم رکھنا جس سے آواز پیدا ہو اس سے منع کیا جاتا ہے جبکہ اس کی تو حاجت ضرورت یوں بھی آتی کہ بعض اوقات آدمی چلتے چلتے میں آواز پیدا ہوتی ہے تو مسجد کے آدام میں سے یہ چیز ہے کہ جب مسجد جی میں جائیں تو آہستہ آہستہ قدم رکھے جائیں یعنی اس میں اتنا شور نہ پیدا ہو جائے آواز پیدا نہ ہو آپ نے فرمایا نواب صاحب یہ تو چلنے کے بارے میں ہے مسجد کے اندر چھڑی پھینکنا تو یعنی ان چیزوں د? میں ہمیں بھی خیال رکھا چاہیے اب مسجد کے اندر آتے ہیں نمازی کوئی کرسی اٹھائی تو کرسی پٹک دیگر یہ فلان چیزیں تو فلان اچھا کھڑے کھڑے ہیں آپ کے پاس اگر اپنا موبائل ہے تو اس दीव کو تو بڑے طریقے سے آپ رکھیں گے نیچے یہ کریں گے لیکن کوئی چیز ایسی ہے کہ جس جو ٹوٹے گی نہیں جو کچھ نہیں ہوگا تو آپ کھڑے کا اندیشہ نہیں ہے تو اس کو پھینک دیا اب جھکنے کا ذہن نہیں ہے کہ اس کو میں آرام سے رکھ دوں بلکہ کھڑے کھڑے اس چیز کو وہاں سے ڈال دیا تو ہمیں یہ رکھنا چاہیے ہم اللہ کے گھر میں آئے میں اس کا ہمیں ادب ہے اس کا احترام ہم پر لازم ہے تو یہ چیزیں ہمیں بزرگوں کی سیرت سے برحال ملتی ماشاء اللہ ہمیں بھی مسجد کا ادب کرنا چاہیے مسجد جب بھی جائیں بالخصوص ایک اور بات میرے ذہن میں سب آ رہی ہے کہ جب مسجد میں جاتے ہیں تو دیکھا جاتا ہے کہ جوتیوں کو جب مسجد سے باہر نکل رہے ہوتے ہیں تو وہ زور سے پٹک دیتے ہیں تو کوشش کرنی چاہیے کہ جوتیاں بھی جو ہے وہ نیچے جھک کر ہمیں پہننی چاہیے ایک اور کال دیتی ہے میرے سال سلسلہ آئین میں مفتی صاحب سے میرا سوال یہ ہے کہ کیا سب مسجدیں فضیلت میں برابر ہیں یا بعض مساجد کو بعض مساجد پر فضیلت حاصل ہے میر یہ جو کہا جاتا ہے کہ مسجد کو آباد کرنے کا اتنا سواب ہے یہ سواب ہے تو یہ آباد کرنے سے کیا مراد ہے آباد کرنے میں کون کون سی چیزیں شمار ہوں گی اس کے بارے میں شرق <تصفح> شرق> فرما دے جزاک اللہ السلام علیکم و اللہ وبرکاتہ وعلیکم السلام ورحمت اللہ و اللہ وبرکاتہ آباد کرنے کا جواب تو نے بڑی تفصیل سے دے دیا <تصفح> صاحب کیا کسی مسجد کو کسی اور مسجد پر فضیلت ہوتی ہے مسجدیں اللہ کے گھر ہیں جی بعض کی بعض پر فضیلت ضرور یہاں بیان کی گئی ہے مسجد کے اندر دیکھیے اگر آدمی اپنے گھر میں نماز پڑھتا ہے صحیح ٹھیک ہے اب ہم نماز کے طور پر اس کو لے لیتے ہیں ٹھیک تاکہ مسجد کی اہمیت کے ساتھ ساتھ ہمیں اس چیز کا بھی اندازہ ہو کہ ہماری یہ پڑی ہوئی نماز گھر میں کیا درجہ رکھتی ہے اور مسجد میں کیا درجہ رکھتی ہے تو گھر والی نماز آدمی پڑھے تو گھر کی نماز ایک نماز ہی ہے ٹھیک یہی نماز اگر ہم کسی محلہ مسجد میں جا کے پڑھتے ہیں اور جماعت اہتمام کے ساتھ نماز کو ادا کرتے ہیں تو یہ نماز پچیس گنا بڑھ جاتی ہے نماز کا درجہ ٹھیک ہے اور اسی نماز کو یہ بات ارشاد فرمائی کہ اگر جامع مسجد کا اہتمام کیا جائے پہلے دور میں جامع مسجد بہت کم ہوتی تھی یعنی شہر کی ایک ایک مسجد ہوتی تھی جس میں بطور خاص جمعہ کا اہتمام ہوتا تھا ٹھیک ہے تو اس کے بارے میں ارشاد فرمایا گیا کہ اس کو جو ہے وہ پانچ سو نمازوں کے برابر ہو ہو یعنی اتنی مثل اس کو سوال اچھا پھر آگے اور آگے چلے جائیں تو پچاس ہزار بھی حدیثوں میں بیان کیا گیا کہ مسجد اقسا بیت المقدس کہہ رہے ہیں اس میں مسجد نماز پڑھے تو پچاس ہزار نمازوں کا سوال مسجد النبی شریف نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ان کے لیے ارشاد فرمایا گیا کہ اس میں بھی پچاس ہزار نمازوں کا ثواب ہے سبحان سبحان مسجد الحرام شریف کے اندر جسے یہ بات ارشاد فرمائی کہ اس میں نماز پڑھنا ایک لاکھ کے برابر کا ثواب ہے مفتی احمد یار خنیمی علیہ رحمہ نے بہت پیاری بات آپ نے فرمائی آپ نے ارشاد فرمایا کہ مسجد حرام میں پڑھی گی نماز ثواب میں زیادہ دی اور دی. یہاں مسجد نبی میں نماز پڑھی گئی تقرم میں زیادہ ہے کیونکہ یہ قرب مصطفیٰ میں پڑی واہ، گئی واہ، واہ، ہے واہ، واہ، سبحان اللہ تو ثواب وہاں زیادہ رکھا گیا ہے اور قرب اس جہاں پہ اس مسجد کا جو ہے وہ زیادہ رکھا گیا ہے تو مساجد کے اعتبار سے سب سے فضیلت والی مسجد کو اگر اس اعتبار سے دیکھیں اور یہ فضیلت کے ہی اعتبار مسجد الحرام شریف ہے جی پھر مسجد نبی شریف ہے جی پھر مسجد اقسا اس کی فضیلت ہے بیت المقدس کی پھر اس کے بعد جو ہے وہ مسجد کی جی کبا مسجد کا درجہ فضیلت ہے ان کے بعد بیان فرمایا گیا کیونکہ کبا مسجد وہ تھی کہ جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جیسے آپ نے بیان کیا کہ مدینسی میں جاتے ہی آپ نے اہتمام کیا پھر اس کے بعد جامع مسجد جو علاقے کی کہلاتی ہے صحیح ٹھیک ہے اور پھر اس کے بعد محلے مسجد پھر عام شار مسجد صحیح صحیح تو یعنی شارع مسجد عام راستوں پہ بنی ہوئی مسجد پھر محلے کی مسجد پھر صحیح صحیح اس کے بعد کے جامع مسجد پھر جامع مسجد سے بعد کبا مسجد صحیح صحیح پھر مسجد اقساف پھر مسجد نبی اور مسجد الحرام شریف صحیح, صحیح تو آپس میں اس اعتبار سے یہ فضیلت اور یہ درجہ پھر کہیں اور خصوصیات بھی ملتی ہیں کوئی اور چیزیں اٹیچ ہو جاتی ہیں تو پھر ایک جداگانہ بھی اس مسجد کی خصوصیت ہو سکتی ہے کہ جیسے آپ کسی ایک مسجد میں نماز پڑھنے تو وہ کسی عام امام کے پیچھے پڑھنے کسی حافظ امام کے پیچھے پڑھنے یا مولانا امام کے پیچھے پڑھنے لیکن, لیکن کسی ایسی مسجد میں جاتے ہیں کہ جہاں آپ کو کسی عالم صاحب کے پیچھے نماز پڑھنے کو مل جی اور یعنی دینی طور پر جتنے فضیلت والا وہ ہوگا تو اس کے ساتھ ساتھ ان چیزوں کے درجات بھی بڑھے ہیں ماشاء آخری کال لیتے ہیں اور مختصر سا جواب مفتی صاحب کے جانے میں محمد عمران تار ارض کر رہا ہوں پیارے مفتی صاحب کی بار بار میرا یہ سوال ہے کہ کچھ بعض جگہیں ایسی رہتی ہیں جہاں پر مسجد ہوتی ہے اور اس کی مسجد کے قریب میں بازار بھی ہوتا ہے وہاں پر ہمارے مسلمان تجارت کرتے ہیں اور مسجد کو اپنے زاد کے लिए استعمال کرتے ہیں کبھی استنجا کرنے آتے ہیں کبھی پانی کی بوٹلیں بھرنے आते हैं برقرار ले जाते हैं पीते हैं مسجد में رکتے ہیں تو ایسا کرنا اپنی ذات کے لیے مسجد کو استعمال کرنا اس کا کیا شرعی حکم ہے اس کا خلاصہ فرما دی خیر ان شاء اللہ خیرہ انشاءاللہ. جی انشاءاللہ شاء مفتی صاحب سے اس کا جواب لیتے ہیں کہ مفت دیکھا جاتا ہے کہ مسجد کو بسا اوقات راستہ بھی بنا دیا جاتا ہے اگر بازار کی مسجد ہے تو اس میں سے گزر بسر کر دیا جاتا ہے مسجد کا پانی وہ استعمال میں لے لیا جاتا ہے اس کے بارے میں شرعی رہنمائی لیکن اس طرح کے کئی مسائل جی اور تفصیل طلب میں تفصیل, تفصیل طلب جی بات ہے آپ نے تو سوال سننے سے پہلے کہہ دیا کہ مختصر سا جواب لیں گے کہ جی سوال کے اندر, <laughs> اندر اتنی انہوں نے کڑی در کڑی قرید چیزیں بیان کی ہے مہرا چند چیزیں کہ مسجد کو راستہ بنانے کی اجازت نہیں ہے مسجدیں عبادت کے لیے اور ان کو انہی چیزوں کے لیے رکھنا یہ ضروری ہے جہاں تک یعنی کئی چیزوں کا اور کم ہمیں خیال کرنا چاہیے مساجد کے اعتبار سے راستہ بنانا مسجد میں شور و گل کرنا یہ جی. تو تجارت کی بات کر رہے ہیں تجارت مسجدیں لوگ مسجد میں بیٹھ کے تجارتیں کر رہے ہوتے ہیں مسجد میں بیٹھ کر لوگ آ, ڈیل کر رہے ہوتے ہیں ٹیلیفون پہ جی. آپ ایک تاجر آدمی دکاندار ہے اس سے لوگوں نے کوئی مسئلے تو نہیں پوچھنا اس کا فون اگر آیا تو اس کو پتہ ہے کہ مجھ سے کیا بات ہوگی جی. اور اس کو پتہ ہی بھی ہے پارٹی کا فون آ رہا ہے میرے ساتھ بات ہی اس چیز کی جائے اس چیز کا بھی خیال نہیں کرتے کہ میرے ساتھ بھی نماز پڑھ رہا ہے ادھر بھی آدمی نماز پڑھ رہا ہے اور بس وہیں شروع ہو جاتے ہیں ہاں ہاں ٹھیک ہے اتنے میں ڈن کر لو اتنے میں حالانکہ حدیث میں ارشاد فرمایا گیا کہ اگر تم کسی کو دیکھو کہ مسجد کے اندر خرید و فروخت کر رہا ہو تو اسے یہ کہو کہ اللہ تمہاری تجارت میں نفع نہ دے اللہ دے تمہاری تجارت میں کوئی نفع نہ ہو تمہیں اس تجارت سے فائدہ نہ ہو تو یہ ان چیزوں سے ہمیں مسجد کو مسجد کے اندر بچوں کے شور و غل سے بھی یہاں تو بڑے بھی ایسے شور و غول کرتے ہیں کہ بچے کیا شور و غل کریں گے تو ان چیزوں سے بچانا چاہیے مسجد کے اندر جائے تو اپنے موبائل فون آف کرنا چاہیے یا سائلنٹ کرنے چاہیے بطور خاص نماز میں ان چیزوں کا زیادہ اہتمام کرنا چاہیے تو ان تمام چیزوں کا آداب احترام خیال رکھنا چاہیے بکیہ جہاں تک مسجد میں پانی کے حوالے سے اس کی تفصیل تو یہ دارال سنت میں فون کر کے بلکہ ہمیں تو دارالفتا اہل سنت سے ہماری دوستی مضبوط ہونی چاہیے ہمیں کوشش کرنی چاہیے دارالفتا کے اسلامی بھائیوں سے ملاقات کریں مفتیان نے اکرام کی زیارت کریں وہاں پر جا کر اپنے مسائل پر گفتگو کریں تو ان شاء اللہ بہت سارا علم دین اور بہت سارے مسائل کا حل ہمیں ملا کرے گا صلی اللہ علیہ حبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم